بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين وان الذين يقولون امننا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يقادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما يشعر بقلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الحمد اللہ والسلام وسلات وسلام علام بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان منشیۃم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی رب زدنی و علماء رب زدنی و رب زدنی و, رب زدنی و علماء و فہماء آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ سورة البقرہ آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تقریباً پورا رقو جو ہے منافقین کے متعلق ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ باقارہ میں قرآن کے بارے میں بتایا پھر اس کے بعد قرآن کن کے لیے ہدایت ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے متقی اپنے نیک بندوں کے متعلق بتایا پھر اس کے بعد جو رب کا انکار کرنے والے تھے رب کو نہیں ماننے والے تھے ان کے متعلق بتایا اب اللہ رب العزت منافقین کے متعلق بتانے لگے ہیں منافق اسے کہتے ہیں جو دل سے تو ایمان نہ لے کے آئے لیکن زبان سے کہے کہ میں ایمان لایا نفاق بہت بڑی گناہ والی چیز ہے نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک اعتقادی نفاق اور ایک عملی نفاق اعتقادی نفاق یہ ہے کہ انسان دل سے مومن مسلم نہ ہو صرف زبان سے کلمہ پڑھے دل سے وہ کافروں کے ساتھ ہی ہو وہ کافر ہی ہو اور عملی نفاق یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی باتیں پائی جائیں جن باتوں کے متعلق شریعت نے کہا ہے کہ یہ نفاق کی علامت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں وہ خالص منافق ہوتا ہے اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے ان عادتوں میں سے کوئی ایک ہو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے وہ خصلتیں کون سی ہیں جب اسے ایمانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو توڑ ڈالے جب جھگڑا کرے تو بد کرے یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں موجود ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوروں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہو کبھی اس ریوڑ میں آتی ہو اور کبھی اس میں یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جو اعتقادی نفاق ہے یعنی انسان دل سے ایمان بالکل نہ لائے ایسے بندے کا متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کافروں سے بھی سخت عذاب ہے ان نل منافق انفیدرکل اسفلم مِنَ انار یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگا اور جس کے اندر نفاق کی علامت پائی جائے گی اس کو بھی اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اپنے کو درست کرنا چاہیے آیت نمبر آٹھ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وامنسی اور کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں میں یقول جو کہتے ہیں آ منا ہم ایمان لاہ باہ اللہ پر وبل یوم آخری اور آخرت کے دن پر وما ہوں حالانکہ نہیں ہے وہ جو ماں ہے بعض جگہ پہ اس کا ترجمہ نہیں سے کیا جاتا ہے اور بعض مقامات پہ اس کا ترجمہ جو سے کیا جاتا ہے وما ہوں یہاں اس کا ترجمہ نہیں سے کیا گیا وہاں ہم حالانکہ نہیں ہے وہ وہین ایمان لانے والے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اللہ پر آخرت پر یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مومن تو نہیں یوخاد اللہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کیوں اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا لیکن ان کے دل مومن نہیں یو اللہ وہ دھوکھا دینا چاہتے ہیں اللہ کو ودینہ اور ان لوگوں کو آمنوں جو ایمان لائے ایمان والوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ کو دھوکھا دینا چاہتے ہیں کہ ایمان والے ان کی باتوں میں آ جائیں ان کے ساتھ مل جائے لیکن وما یقدار اور نہیں وہ دوکھا دیتے اللہ مگر انفوسا اپنے آپ کو ہی اپنی جانوں کو وہ ایمان والوں کو یا اللہ کو دھوکھا نہیں دے رہے خود کو دھوکھا دے رہے ہیں وہ ما یشعورون وہ شعور ہی نہیں رکھتے ان کو خود نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں فی قلوب ان کے دلوں میں مہاراظن بیماری ہے کیسی بیماری شک کی بیماری ہے گناہوں کی بیماری جھوٹ کی بیماری ہے خیانت کی بیماری ہے وعدہ خلافی کی بیماری ہے خود پسندی کی بیماری ہے ان کے دلوں میں مارازن بیماری ہے فضا اللہ تو اللہ نے زیادہ کر دیا ان کو مارازن بیماری میں بیماری تو ہے ہی ان کے دلوں میں اب اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی والم اور ان کے لیے عذاب العضاب ہے علیم الدردناک بیمہ کانوں یکسیبون ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ آخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین